رجیمسی و نفی ہی و نفسی بسم اللہ کے رحمان رحیم یا ای ست رپا کم اللہ دی خالہ کا کم منفس واحدا واہ من کا منہا زا واہ بد کا من حماری جالن کتی وقت اناہ بسم اللہ الرحمن رحمان اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان یاسو اے لوگو اکتا کو ربا کم اپنے رب سے ڈرو اللہ دی خالہ کا وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا من نقسم واحدات جان سے وہ خالہ کا منہا زوجا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی وابست من ہماری جالنگ رنگ والی سا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی وتا ہوا حل دیتا سا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ورحاب اور رشتوں سے بھی ڈرو یعنی رشتوں کو توڑنے سے ان اللہ پرانا علیہ کم رقیبہ اللہ تعالی تم پر خوب نگہبان ہے پورا پورا نگہبان ہے یہ صورت النساء ہے مدنی ہے ام المؤمنین سیدہ ایسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صورت نسا اور سورت باقارا یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی یعنی امر ممین سیدہ احساس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے بعد مدینے میں یہ سورہ باقارہ اور سورہ نسار نا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باقی صورتوں کی طرح اس کی بھی پہلی آیت ہے صورت توبہ کے سوا باقی تمام تر صورتوں کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں عورتوں کے احکام عورتوں سے متعلق مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اس وجہ سے اس کا نام سورت نشا ہے یا ایو الناس ستا کو ربا کو من نفس واحدہ اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نو انسانی آدم علیہ سلاط و کی نسل ہے تمام تر انسان آدم علیہ سلا تو کی نسل سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا روزے محشر لوگ آدم علیہ سلاط و کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ تمام تر انسانوں کے باپ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو لہذا آپ ہماری سفارش کریں اللہ ابو العلیٰن کے آم کہ وہ حساب کتاب شروع کریں تو ابو البشر تمام تر انسانوں کے باپ ہیں آدم علیہ سرا تو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ خالہ کامن ہا اسی سے یعنی آدم علیہ السلام سے ہی اس کی بیوی حبا کو پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے پسلی سے آدم علیہ سلاط وسلام کی پسلی سے حبا علیہ سرات والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا آ وجہ صحیح منا دلا ہی کہ پسلیوں میں سے جو سب سے اونچی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سے جو پسلی سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے اوپر والی وہ سب سے زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے تو لہذا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. لہذا ٹیڑی سے ہی فائدہ اٹھاؤ ہو. عورتیں پسلی سے پیدا شدہ ہیں ان سے گزارا گزارا کرو وقت گزارو کام چناؤ اگر تم چاہو کہ عورت بالکل سیدھی ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی جیسے پسلی کو سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ کسروہ تلاکوہ اس کا ٹوٹنا کیا ہے تلاق ہو جائے کام ہو جائے گی. تو ٹیڑے پن سمیت اس سے فائدہ اٹھایا ہے اچھا اس حدیث میں جو یہ بات ہے کہ پسلی میں سے جو سب سے اونچی اوپر والی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اتنا آ جیسے ہی مین ضلع جو پسلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس عورت میں خصائص خوبیاں جتنی زیادہ ہوں اس کے اندر ٹیڑھا پن بھی زیادہ ہوتا ہے آگ و جیسے ہی میں جس میں جتنی زیادہ خوبی ہو اس میں ٹیڑھا پن بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بات معروف ہے کہ جو پڑھ لکھ جاتی ہے یہ بہت زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے خامد کے ساتھ وہ بنا کے نہیں رکھتی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر کے چلیں یہ ایک خصلت ہے نا علم کا ہونا ایک خوبی ہے تو اس خوبی کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیڑھے پن میں کچھ کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے تو جتنی زیادہ خوبیوں والی عورت ہوگی وہ ٹیڑھا پان بھی اس کے اندر اسی قدر زیادہ ہو جائے گا اس کو اتنا زیادہ برداشت بھی کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی ایک بات اگر تم کو ناگوار گزرتی ہے ناپسند آتی ہے تو اس کی دوسری بات وہ تمہیں خوش کرنے والی بھی ہوگی پسند بھی آئے تو خوبیاں اور خامیاں یہ دونوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے اللہ نے زمین میں بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا یعنی کہ سارے انسان آدم و ہوا کی اولاد ہیں وتا اللَّهَ اللہ اللہ دی ت سار اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول <وَلْأَرْحَان> اور رشتے داریوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالی سے ڈرو یعنی قطع رحمی نہ کرو تعلقات تو نہ توڑو پیچھے اللہ نے کہا ہے خالہ کا کم بھی نفسی واہجہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا تو ایک ہی جان سے پیدا ہونے کے نتیجے میں تمام تر انسان ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ ہے کیونکہ دل آخر یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے کچھ رشتے قریبی اور کچھ دور والے اور کچھ زیادہ دور والے بہرحال ہاں یہ رشتہ لاتا ان کا سب انسانوں کا جڑ جاتا ہے ارحان دا القات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو رشتہ داریاں تعلقات ان کو توڑو نہیں جوڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو اچھا کے نام رحمان میں سے یہ لفظ رحم رشتہ داری یہ نکلا ہے جو سلا رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا اور جو قطع رحمی کرے گا تعلقات کاٹے گا توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا اسی طرح فرمایا ہو سگا رحمی یہ نہیں کہ جب تک کوئی آپ کے ساتھ تعلقات جوڑ کے چلتا رہے آپ بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جب وہ منہ پھیر جائے تو آپ بھی چھوڑ دیں یہ کوئی سیرا رحمی نہیں ل سل واسد المقافی بدلا دینے والا یہ سدھا رحمی کرنے والا نہیں وہ آپ کے ساتھ تعلقات بنا کے چل رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ تعلق منا کے چل رہے ہیں اس کو سدھا رحمی نہیں کرتے بلا کنل واسد اللہ بلکہ سیدھا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کا تعلق ٹوٹے واسا رہا پھر وہ اس کو جوڑے جب تعلقات ٹوٹنے لگے دوستیاں رشتے داریاں ٹوٹیں پھر اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے سیدھا رحمی کرنا تو اس میں محرم غیر محرم سارے کے سارے رشتے شامل ہیں تمام تر رشتے داریوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا رزق فراخ کرے اس کا عزت اشادہ کرے اور اس کے نشان نقش قدم دیر تک رکھے جائیں وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے عمر لمبی چاہتا ہے رزق زیادہ چاہتا ہے فلی سر رحیمات اس پر لازم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے تعلقات کو جوڑے اور ملائے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے اللہ علیکم رحیمان کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے خوب اچھی طرح سے نگہبانی کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ان تر ہونا کا تارا ہو فنم تکن تارا ہو فنا ہو اللہ کو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نگہوان ہے رتیب ہے تو یہ احکام اللہ نے دیے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سلا رحمی کرو رشتہ داریوں کو توڑو نہیں جوڑو تو اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی حکم ادولی کی نلم تعانہ علیکرقیب اللہ, اللہ تعالا ت پر نگہبان ہے تمہیں خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اور اسی طرح دو دوسری آیات عموماً خطبے کے اندر پڑا کرتے تھے خطبہ جمعہ میں خطبہ عید میں خطبہ نکاح میں ایک آیت یہ اور دوسری آیت یا ایلینہ آم و تو پاتی ہی والا تنو کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. مطلب کہ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں ہر وقت اپنی حالت کیفیت اسلام والی بنا کے رکھو تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو مسلمانوں والی تم مسلمان لگو نظر آؤ کے واقعہ تم تم مسلمان ہو تیسری آئے اللہ سبحانہ ہوا تو کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچی سیدھی بات کہو تم سچی بات کہو گے یگ فرل جنوبہ تمہارے اعمال اللہ درست کرے گا وہ یغ فر لنوبہ تمہارے گنا بھی تمہیں معاف کر دے گا میں اور جو اللہ اس کے رسول کی اتاد کرے وہ واضح طور پر کامیابی بڑی عظیم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے یہ تین آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ آت التام ام والا ہوں اور تم یتیموں کو ان کے مال دو وا تبدر الخبی بت اور تم نا پاک کو پاک کے بدلے نہ بدلو والا تقلو ام والا تم اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ ان کا نہو بن یقیناً یہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے یعنی یتیم جب وال ہو جائیں ان میں کچھ سوج بوج آ جائے عقل آ جائے ان کو اپنے مال کو بچانے حفاظت کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ سلیقہ انہیں آ جائے تو یتیموں کا مال انہیں دے دو ان کے سپرد کر دو اور یہ نہ کرو کہ یتیموں کے مال میں سے جو اچھی اچھی چیز ہے اس کی جگہ ردی اور گھٹیا چیزیں رکھ دو جیسا ہے منو من ان ویسے کا ویسا ان کو دو طیب اور خبیش کا معنی حلال اور حرام بھی ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا حرام مال نہ کھاؤ اپنا مال کھاؤ گے تو حلال ہے یتیموں کا مال کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے تو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نہ جاؤ والا کوم والا تم الا اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا سانجائے جی سانڈا وہ سانجا سانجا کرتے یتیم کا مال ہڑپ کر گئے سارے کا سارا کھا گئے یہ کام نہیں کرنا انہیں حکام کہ حکن یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ہاں اصلاح کی غلط سے ساتھ بھی لانا یہ جائے یتیم کا مال ہے بندے کے پاس یتیم اس کی زیر کفالت ہے زیر پرورش ہے اب وہ اپنے مال سے اس کو کھلا نہیں سکتا یتیم کا مال اس کو اس کا کھانا پینا اور اس کی ضروریات اخراجات ساری الگ رکھے اور اس کا حساب کتاب الگ سے کرے مشکل کام ڈرتا نظر آتا ہے اس کو تو جس میں اس پر ظلم نہ ہو اکٹھی مشترکہ چیز آ گئی وہ سارے گھر کے اندر استعمال ہو گئی یتیم بھی وہ کر استعمال کر لے یہ بھی وہ استعمال کر لے تو ایسے طریقے سے اسلاح کی غرض سے ملانا یہ جائے بہ ان فکر تم اللہ تپسی تو فل اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے فن کی ہو تو نکاح کرو مات آ والا کمن نساری جو عورتیں تم کو اچھی لگیں مسنا دو دو وسلا تھا اور تین تین و روا اور چار چار فعی صرف اللہ تحدی پھر اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فواح جاتا تو ایک ہی سے نکاح کر او کت ای تم یا جس کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھیوں نہیں لوڈیاں غالی ادنا اللہ کا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی نہ کرو اس آیت کے بارے میں ربا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں مل میری سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ بعض یتیم بچیاں کسی کی زیر پرورش زیر کی فالت ہوتی وہ ان لڑکیوں کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا چاہتے لیکن اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر وہ کیا کرتے نہ تو دوسری لڑکیوں جیسا ان کو ہق مہر دیتے اور نہ ہی دوسرے حقوق ویسے ان کے ادا کرتے تو اس پر اللہ سبحانہ ہوا تو نے یہ آیت لاز لکیل نے ایسا کرنے سے منا کیا کہ جس طرح کا حق محل اس بچی کو اس طرح کی بچیوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ یتیم بچیاں تمہاری جرے پرورش نہیں ہیں ان سے نکاح کرنا ہے تو تب بھی ان کو اسی طرح کا حق میرے جس طرح باقی عورتوں کو دیگر حقوق دیتے ہو ان کو بھی دو علم فن کے شو مارتا والا کم مین نسائی اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تمہیں ڈر ہے کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ٹھیک ہے ان کو رہنے دو ان سے کسی اور کو نکاح تھا دو تم اور عورتوں سے نکاح کر رہی ہیں وس دو دو و اللہ اور تین تین دی اور وا اور چار اللہ نے گنتی شروع کی ہے دو سے نکاح کی دو دو شادیاں تین تین چار چار ہو انخ تم اللہ تعلی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر خواہ ہے پھر ایک میں انصاف کرتا ایک پہ اختفاق یہ مشروط ہے ان صرف اللہ تاری کے ساتھ کہ اگر انصاف نہ کرنے کا تمہیں خدشہ ہے تم ان کا معاشی جو ضروریات ہیں ان کی وہ پوری نہیں کر سکو گے یا جنسی ضروریات تم ان کی پوری نہیں کر سکو گے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا خواہش جاتا ہے پھر ٹھیک ہے ایک پر گزارا کر لو ایک کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زائد شادیاں کی تھیں بیک وقت آپ کے نکاح میں نو عورتیں رہی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے امتیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ چار نکاح کرنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں ہو چار سلاسا سلاسا کا گانا ہے تین تین تین اور تین چھ چھ اور چار کتنے ہو گئے دس و اور چار چار چار اور چار آٹھ دس اور آٹھ اٹھارہ وہ کہتے ہیں اٹھارہ نکاح کرنا مسنا و سلاسا و دو دو اور تین تین